اپنے سونے محبوب دے سفر میاراج نو بیان فرمایا اور سفر معیار مقصد نو بیان فرمایا کہ اس سارا اہتمام فرمایا کہ اپنے محبوب نو نشانیاں لو ریا تلا جو نشانیا نشانیا آیات یا وہ نشانیاں اپنے اخصوص لوگوں واسطے اور پھر خاص اپنے محبوب واسے رکھیں اس سفر احبوب نشانیا کا مطالعہ کروایا اس زمن ایک پاک جناب دے سامنے بیان بعد اسے حدیث دی روشنی تبصرہ کرودو نسارا اور یورپی اٹھائے ہوئے اس فتنے جنہوں نا گیا کرونا کا اور انشاءاللہ شاء اللہ جناب دامنے وہ گل رکھا گا کہ دل مطمئن ہو جائے گا دل بھی مطمئن ہو جائے گا بھی مطمئن ہو جائے گا ایک نہیں کرونا نہیں باوے کرونے دا پیو بھی آ جائے گا جس بندے دا دل مطمئن ہو اور جس بندے دا ذہن مطمئن ہونے دی ذات اور خالد بن ولیدی زہر دا ڈبا بھی پی جائے ان پہرال پھر یہ اچھے تبصرے جناب دے سامنے کچھ حقائق رکھا اور اس ساری با تقریر کا جیڑا نقتا ہے جیدہ اور جا دارو مدار اور لب لبے لباو میرے سونے, نبیدہ سونے نبیدہ اے فرمانے علیہ السلام توجہ ہے مولا سونے نے اپنے محبوب سفرِ میراج کروایا ہے تاکہ نشانیاں دے وقائی مولا نے عذاب والے لوگ عذاب والے مرد وکھائے عذاب والیاں عورتیں وکھائی سخت و سخت ترین جہنم دے عذاب وکھائے جہنم دیا وادیاں وکھائی تاریخ پوئے وکھائے میرا سونا محبوب جدو واپس جاوے اپنی امت بیان فرماوے اور امت سن کے امت سن کے وہ عبرت لو امت ابرت لو ابرت, ابرت, ابرت سیکھے کہ, کہ جنا کم مدنی تاجدار نے مطالعہ فرما کے تو پھر سانو بیان فرمایا وہ اداب والے کاموں کو رک جان پھر رحمت والے لوگ وکھائے تاکہ یہ بیان فرما لالچ کردہ ہوا بچ کے رحمت آے پاسے جنت کے تلبگار بن جا اس پاٹے آ جاؤ پھر مولا سونے نے کئی انام لوگ وکھائے بہرحال سارا نہیں انہیں نشانیا ایک روایت بیان بن راشد راشد راشد رضی, رضی اللہ تعالی عنہ جنہ کتابوں دے اندر, اندر معراج دا باب بنیا گیا اور معراج والیا روایت بیان کی گئی نے اے اس دے باب کی ادیس پا کے متعدد کتابر روایت مل کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اورجبي لما اورجبي مررت برجال تقرض الجلودهم بمقاريد بمقاريد من نار فقلت من هاؤلاء يا جبريل قال الذين يتزينون منتن منتن سلا سلا ایس فرمانے والی شان کا ترجمہ سنا میرے سونے نبی دے فرما راوی حضرت راشد بن سعید متر نے سونے نبی نے فرمایا لما اور جاؤ جدو میم میراج کروایا گیا اے جدو میراج کروایا گیا اے میں چند مرد وے کھیلے ایسے مرد وے کھیلے مرر تو میری جال ایسی کوم وی جمڑے جہنم کینچیاں کین نال کٹے جا رہے سن دو جلو دم بے مکاری د ماری کی جمع ہے مکراسی او جیڑیاں جہنم کی اگ بنیاں وہ اگ ستر درجے شکیل ہے دنیا دی ستر درجے خکیل اگ بنائی ہوئی دے چمڑیا چمڑیا جہنم دیا کی فرشتے رہے ہیں وہ پھر ثابت ہو پھر فرشتے پھر ثابت ہو پھر فرشتے یہ ہوئی ادا بار بار د درد برداشت پھر جہنم دی کی سونے نبی فرما نے فرمایا فکل تو منہا اڑائی جا جبری آ فرما نے فرمایا میں جبریل تو تیچ آئے اے, جبریل اے کون لوگ کام کرنے والے لوگ نے ایڈا سخت جا جنہوں ہے اے کون لوگ نے اور لینی یہ سہی جبری لرد یا رسول اللہ سونیا محبوبہ الدیل یہ لوگ نے لوگ نے یا جڑے جڑے بڑا کر دے سن شار کرتے سکت کرتے سیشن کرتے سن اے جنابے والی زینت زینت او چاہے جسمانی ہو چاہے لباس دی ہو چاہے وہ کتا شکل کی او جبریل ارد کر سونے सिना जीनत करते सन सिना वास्ते बाण बनाओ संवार करते सनो जीनत शिंगार करते सन सुने लोग ने जड़े जनाबे वाली सिनाह की खातिर अपने आपू सिंगारे सन बना जनाबे वाली, वाली। कोई स्टाइल बनाई खड़े कोई कपड़िया फसण वेखण सकूल ना वेखण दे फसणते जनाबे वाली अपनी शकलो सूरत कुंडियां बना के बैठे जबरीर अर्द करोने لوگ سدا پی ملتی ہے سلا میرے سونے نبی نے فرمایا کیا متحدی کری نالے معاملہ چل رہی رہنا میرے سونے نبی فرما کال تونت نر پھر میں چل آ گزر ہو جائے تو ہو جائے تاریخ منت نری بڑی گندی بدبو پی بڑی گندی بدبو پی آ سواتا فرما میں سنیا او وہ کو فناک آوا پہ نکل <سؤال> گیا سن چیخو پکار تے آہو پکا دیا آوازہ پہ دیا سن بکول تو منہا جبری آ فر نے میں جبریل تو پوچھا ہے مولا سونے نے جبریل وزیر بنا کے سارا سونا پچھے گا جبریل دسے گا مت نمج آئے گی مقصد یہ ہوئی فرماؤں فرمایا جبریل کون لوگ جڑے اس تاریخ بدبو دار کو چار روبے پے چیختے باغ پے آواز سوتن شدید سخت قسم دواز نکل رہی نے درد والیا آہو بخا والیا جبریل تھتے کال جبریل فرمو کرالا نشاؤ کالا نساؤ کتا سہی ہے سہی ہے لسن اردگی سونے جڑیاں زینت کر دیاں سن بناؤ سنگار دیاں سن گیر مہرم واسطے گہرا واسطے اپنے والے رکھدیا سن اپنا بندہ بدل لگا رکھدیا سن لباس چست پاؤں سن بوسی کرے فل نہ مالا یا ہلو لہل لو وہ کم کرتی سن جا واستے شریعت نے ہلال نہیں گل سمجھیا جی, ایک زینت کر سن کام کردیا سن جا کر جائز میرا جسم میری مرضی جائز کم کردیا سن بھائی آج کوئی پوچھنے والا نہیں تو کیا ہوا وہ دن دور تو نہیں ہے رب سونے دی میدان لگنی دل کوئی دور, نہیں. دور نہیں. اج کوئی پوچھنے والا اج سارے بغیر تین لگے کھڑے میں سونے محبوب نے مرد کی سدا بھی سدا بھی دسی جی تین دیا حد ٹپیا نے او کم کیتے نے جہے انستے جائد نہیں سن جبریل یا رسول اللہ پچھلے او مرد سن جڑے سنا واسطے سینت کرتے جڑیاں سنا واسطے سینت کردیا سن بڑا شنگار کردیا سن محرم سن غیر محرم ویختے سن یہ غیر محرم ویخ سن اج تارا لا دینا سوکھ ہی میرا جی میری مرضی جو میں میری مرضی اج دنیا تیوں اختیار رب نے د دکھ برونی او اختیار نہیں ہوتی اتے مولا نے فرما قبر بھی گواہی دے وے گی مٹی بھی بولے گی قبر بھی بولے گی بندے دا جسم بھی گواہی دے وے گا بندے دے خلاف بولے گا ہاتھ پیر بولن گے زمان بولن کی کوشش کرے گی مولا سونا موہر لا دے وے گا اے بولنوں بولنوں رہ جائے گی بند ہو جائے گی پھر آزا تے زمین تے قبر تے باقی دیگر شواہد گواہی دالے ہو گے خدا دیا بندے آ میرے آکا نے میرے آکا نے جدو آ گل بیان فرمائی مطلب ایڈا وڈا جہنم دیا کینچیاں چمبڑے کٹے جا رہا ہے اور تاریخ کو سونے لبی نے جس کو کا بیان فرمایا میرا جسم میری مرضی والے سارے ہی ہو گئے فکر نہ اے اسلام لوگ کن نقصان دین گے توجہ نہیں جے فرمائی مولا سونے نے اس واسطے جدہ سدا دا جان وکھرا رکھے آ دا وکر رکھیا جزاؤ سدا کا وکرا رکھا جو آرزی کرو. کرو آؤ گے میرے کو سارا سامان تیار ہے مولا سونے نے جڑے کوٹن والے فرشتے بنا سونے نبی خود فرما فرمایا میں ایک فرشتہ کا ویکیا دی رات کی رات کنو ڈورا آخ نہ کوئی سن لکھ ل میں جبریل جبریل یہ سونے نے رب نے اکھان نہیں بنایا کا ویخ کے ترس نہ کھا جن نہیں بنا مت جی خوب بار سن کے ترس کھا جی مولا سونے اتھے ایسا ایسا سامان تیار فرما کے رکھا ہوا لے کے اگو پھر صحابہ دا یقین بھی ایویں سی یقین کامل سی سونے نبی نے فرمایا اس را اتھے بابا فرموند فرمایا قوم بطون بطونہم قلب ہل ہائیات تورا ملکارے یہ بطونہم میرے آکا فرمونے نے فرمایا ایک ایسی قوم دیکھی ہے ایسی قوم دیکھی ہے جہ جہاں پیٹ ہی کوٹیاں واگو سن پیٹ سن جھا کمرہ پیٹان مولا سر نے کاری بھی ایسی بنائی ہوئی سی تو رامن خارے نے جن کو, جن کو باہر سے دیکھ سکتا, سکتا ہے یعنی یہ پیٹ سن کوٹیا وزر آدھے سن باہر فکول تو منہ اولا یا جبریل میں پوچھے وے جبریل کون کالا جبریل ہرد کردا او سونے اے او قومے او قومے او قومے دنیا سوت کا کاروبار کردے سن سود سن سوت دمو عملہ لکھ سوچ گواہ سارے جناب والی چار املے آ چے املے گنا شداب کوٹھیا واگ پیٹ نے پیٹ دپ نے جڑے باہروں نظر آنابے والی مولا سونے سود والے سدا جرم چرم رکھا دوسری ادی سجاؤں سونے لبی نے ایسی توجہ توجہ توجہ کہ جہاں مؤلا نے جن مولا نے کفار دی راہ راہ کفار ہو جائےار گزر پہڑی رگڑی مسا کھوئ پتاڑے میں پوچھا پے جبریل کون جبریل ارد کر ل سونے سود خور نے لتڑی نا کر سونے نے کافران کے رکھا ہوئے سود خوران سود خوران اوے بھی کافران راہ سودالے پے جنا کرے مرد یہ سدا بچے کھڑیاں میرے سونے نبی نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا فرمایا اے اس جہان داپ ہے اے اگاں قبر داداپ ہے اے قبر سونے نے ادا تیار رکھے ہوئے نے خدا قسم کر کے یہ نہیں چیزاں جدو ویخنے چپ کر کے بہ جانے جب یہ چیزاں پڑھی دیں تو پھر سہارا ہو جانا کہ یار اسلام میں دشمن لوگ کہ کتنے ناس کے جہیں جانا کتنے ارے بھائی یہ سوشل میڈیا یہ میڈیا والے یہ ٹی وی ڈرامہ یہ موبائل یہ خبریں اخبار یہ تو صرف چند دنوں کا کھیل ہے یہ تو ان قریب مٹنے والا ہے توجہ نہیں یہ فرمائی اور ان شاء اللہ لذیذ جی اقبال نے فرمایا نا تمہاری تہذیب اپنے خنجر ہی سے خودکشی کرے گی جو شاخ پہ آشیاں بنے گا وہ نا پائےدار ہوگا تہذیب جہی شاخ تے بنتی ہے وہ ہمیشہ نا پائےدار ہوتی ہے فرت دہذیب سونے نبی علی او مضبوط اور اُتھے دے ادا وکھرے سونے نبی نے فرمایا سرفام اتب دنیا بھی اداب اب اس بات بھی سو ہر بندہ ہر بندہ چکی ہر بندہ یہ ہو گیا مر گئے فلانے کپ گئے ٹپ گئے اصل بات یہ ہے جیڑا فرمان ہوں سنان لگا اتنے کا ادب وکرا وہ وکھرا سرف بن دیکھے نہیں سونا تاجدار دیکھ کے آئے فرمایا ہوتا پیا جی ہوں یہ بن دیکھی گل ایک ہے ایل یقین اکھانشہ اور وہ بھی حبیب خدا, انا انا خدا دا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایسی نظر ایسی نظر مبارک جنوں دھوکا لگ ہی نہیں سکتا او مخلوقاں مخلوق گواہی مخلوق دے وے نظر نو دھوکا لگ سکتا او او جڑی دھوکے تو پا کے او آنکھیں جدی تعریف رب نے فرمائی ہے ما زاغل بسر وہ سونے مہبوجی آ سونے نے فرمایا فرمائیا اوے وکرے ادا نے اکری سداوا نے بھاری سداو خاص کر دو لوگوں کی ایک جنا کرے مرد ایک جنا کر سود کم والے سود کما والے سود دا کاروبار چلاو والے سو معاملہ لکھن والے گوائی دل سونے نبی نے فرمائیے سخت لال واپس آئے گئے سونے یہ معاملہ صرف اتنے یا اتے بھی ہے میرے آقا نے فرمایا دنیا سے بھی ہے عباس میرے سونے لبی میرے سونے لبی چچا حضور کے پتر نے اللہ بنے ابا سر رسولی گوالم ادرتی آپ روی نے میں خود سنی آنی اپنے ابا سن ہر رسول سن اللہ کو لے وسلم والربا فی قریت فقد احلو بین خزیم عذاب اللہ تعالی او کما قال علیہ السلام حضرت ابن اپاس فرماؤں دے لیں فرمائے میں حدیث سونے نبی تو خود سنئیے آپ فرماؤں دے لیں کہ میرے سونے نبی نے فرمائے اے لوگوں جس میں لیں بستی کریا شہر دے اندر، یدو زنا آم ہو جاوے زہر و ربا فرمائے زنا آم ہو جاوے سودا ہو جاوے جسے شہری چہرے کی لپیٹ کسے ملک چے وہ ملک لپیٹ چ یہ پوری دنیا میں آپ ہو جائے پھر ساری دنیا کا آپ ذاتی چا چ راگ سبحان گل کھلے گی ہوں سمجھ آئے گی دو حدیث پہلے سنائیاں نے رب تو ہوں جڑے گا سونے نبی نے فرمایا جہل بھی چڑنے پہ کٹی پینے مری پینے اویپ فرمایا تو دنیا دے اندر سرا کے سو دام ہو پھر اللہ دے عذاب کا انتظار کرے آج فقد احلوا لفظا سن لفظ فقد احلوا بانفسهم عذاب الله فرمایا جدو کسی کرسے بستی دے اندر کسی شہر دے اندر کسی ملک درا تم ہو جاوے جنا دے سود آم ہو جائے فرمایا لوگ نے اس ملک دے لوگ نے اس دنیا دے لوگ نے لو اپنیا جانا اللہ کے آداب نلال سمجھا ہے نے اللہ, اللہ دے مانائے مرادی مانائے وے جدو سنا تیری باہ آم ہو جاوے سمجھو زمین والے اللہ تداب پہ منگتے عذاب اللہ عذاب نو دعوت دے مولا دا بھیج دیج اداب سونے نبی دا فرمان رابی نبی پاک دے چاچے دا پتو رہے <Sto sonic language> خود نبی پاک ترمان لیاب نے نقل کی حوالے ن فرمایا سونے نبی نے فرمایا جدو سنا تجام ادا بلادام سمجھو جنا کری قوم نے سود کھان والی قوم نے اللہ دن دعوت دیتی محدس فرما نے ایک محدس فرما نے فرمائیے جدو جدو جنا تم ہو جائے جنا سو دام ہو جائے قومر مولا سونا اس قومار فرماؤں گا یہ قوم دی شوقین کی شوکی مولا سونا انہوں دے حکمران کفار بڑھا نبی نے فرمایا فرمایا کافر شریف نے پیران ہیٹھ سچا اتنے بھی کافر چ داں گا توجہ لیں جی فرمائی ہو سناواں آسان کی سود دے کاروبار سو بل گئے سود نو جائز سمجھ لیا قانون کدو پاس ہو رہا ہے آ بھائی دن کرای والا راضی ہوگا تو کوئی گل نہیں خیر ہے جدوجہ معاملہ ہو جائے ہوم کلو گے آم دے گے خدا دی قسم کر گیان اس وقت کسے ادارے کے اندر چلا جا گی روڈوں سے جاؤ ہسپتال یونیورسٹیاں سکول ادارے چلا جا بھی زنا ہر تھان سنابار تین نظر آئے گا جی مرضی چلا جا سر آم تین دہاڑے چے دن زنا چندہ پیا زنا دا بازار کرا میں سود نوگ سود سمجھتے ہی نہیں آرام سمجھتے ہی نہیں ہلال سمجھ گئے سون نو پرا دنا دے گے مولا نے فرمائیے پھر تیار ہو جاؤ گار کافر داتھ دیا گے اج ویخ اویا اتے دا بخر کفار اٹھے اٹھے ایک چھوٹی جی شانی انہوں نے اسنا اتنا, اتنا جناب والی اٹھایا چکے آئے طوفان وانگ اج بندہ بندہ خوف ہرا سوتلا قوم ڈری پہ ہے خوف ہراس چھا گیا مصافہ ختم سلام ختم کلام ختم, ختم, ختم, ختم, ختم, ختم, ختم چلو یہ ملنا جلنا ہے سلام کلام کی بلا کر سدا آ سن ادا پاؤنا سی خدا دی قسم کر کے آنا وکر کوئی ایڈی نہیں جت پکڑ جائے بندہ مر جانا جا جا بندہ ٹھیک ہو جس مرد نئی وی اصل مرد بھیجن والے ویخانے مرد کوئی بھی ہووے مسیبت کوئی بھی ہومتحان کوئی بھی ہوب و تقدی ولو कदूई जब सोने फेर जा बना के भेद छड़ी छोटी जी चिड़ी छोटी जी चिड़ी मौला ने फरवाए चलो थले भूरा लश्कर چھوٹی جی چھوٹی جی چھوٹا سٹ دیے ہاتھی ٹپ جنہوں لگتا ری دارا ریگا ہو جائے خدا دیا بندیا یہ چڑی نو رپ سونا چڑیا تے مروا سکیاد جلیل نہیں کروا سکتا وہ سواری آدھے ہی لا دے یہ کپتا کپے اتنے سند بچ جائیے توجہ نہیں جی فرمائی میں گیا چبلا یہ بھی کان فرم کی مہربانی ہونا ذہن ایسا بنایا انہیں آپ بیماری دریڑے لگے انڈ کے بیماری والے کدرے فیر مارو کدرے زہر دا ٹیکا لاؤ لاؤ یہ گا کرتے دے دے بھی پھیل جاوے گی تر جاوے گی امام مالک, مالک بخاری روایت حضرت ابو حدرتیا راوی نے سونے نبی نے فرما لا دلا سلا تما کوئی بیماری بتا دی نہیں او نخد نہیں سفر چوشد نہیں روایت بخاری راوی بہر آج دے لے لے بیماری لگن دلیل حدیث فرو منہ من کا فرارے پی نا تو انسو جی شیر پاک ہے سونے فروائے جزام نسو شیر روایت ضرور <سؤال> میرے آل آدرت سرکار کی بار کا سوال کیا گیا سونے فرمایا کوئی بیماری اٹھ کے نہیں لگتی سونے نبی حدیث ہے آل آدرت فرموندے نے فرمایا ایک حصہ پڑھنا ہے دوسرا کیوں نہیں مرو آو یہو جہ موزیاں دا آپریشن آ رہا ردر کر سکتے فرمایا پہلا حصہ تو حدیث کا لیا ہے دوسرا نہیں آتا آپ فرماؤ فرمایا فتح وا رویہ چلت نمبر چوبیس آپ فرماؤں فرمایا اے اسی حدیث دا دوسرا حصہ میرے سونے نبی گلو بار سالے بندے آئے بیعت, آئے, نبی نے فرمایا جاؤ صحابہ ساب پوچھتے سونے آئے کی وجہ کیوں کی تے انج کیوں کیوں کیتا سونے نے بھی فرما نے فرمایا جدونا میرے کو دل چ مت خیال اتر جانا کہ بچو بچو یہاں بیماری لگی ہوئی تسان کی ہکارت کرنی سی ہکارت کی نگاہ زلیل سمجھنا بیمار بیمار ہوئے پہ دوسرا وہاں تسان زلیل کر دینا سرمایا ہکارت بچا لی اسلام ایڈا وڈا درس لینا ہے فرمایا ਨੂੰ। سونے لوگ جانور ہو بیمار ہو جانور سونے جانور صحت نو جتے مرضی لے جاؤ گل سن سمجھی سمجھی فرمایا بیمار نیحت وال بنو صحت والوں بیمار بانو سونے نبی نے جی دوسرا جانور بیمار ہو جاوے تو مت عقیدہ پھریا کھڑا ہوجہ بیماری لگی ہے فرمایا اس عقیدے تو بچن واسطے سڈو توی رہے توجہ نہیں جی فرمائی وگرنا وگرنا سونے لبی گل مکا ہے فرمایا لا ادوا کوئی بیماری بہت نہیں نہیں لگ جی ای ساروں کو پہلے کہ اڈ کے لگی ہے جنوں پہلے پہلے پہلے لگی کی وہ کے لگیے نہیں فرمائی اچھا یہ ہوئی لکیری فاسے کافر دے درمیان کافر دے, دے درمیان کفار کھڑ کے بیماری لگتی ہے مسلمان کمیں سروں لگتی ہے توجہ نہیں جی فرمائی یہ ہوئی ون یہ سونے لبیل سونے لبیل لکی فاصل پا دیتی ہے مڑاپکا مسلمان یقین اہوگ سن وہی لوگ سن جزامیا تو برس والوڑ والر سن پر جنے لبھی نے کوئی بیماری اڑ نہیں لگتی صحابہ نے کی جزام والا بندہ جس برتن جنہ رکھ کے پانی پی پی سن ہائے نہیں یقین حالانکہ جزام اور برس دے مقابلے بیرس مورس کا بھی نہیں ہے ایسی ایسیا بیماریاں آئی نے بندے دے جسم تو گوشت جھڑنا شروع ہو جمحر ہڈیاں مار جاندے جن ہر طور دے اندر صحابہ اور تابعین نے تعلیم اپنے سونے نبی زندہ ہے جتھوں بیمار نے جس برتن چ جتے منہ رکھ کے پانی پینے تابعین نے بیمار تو بندے بیماری نہیں قربان نم سر فرقے ہوئیے ایک پاس یہدو نہ سارا انگریز غیر مسلم اسلام دشمن اسلام والے یہ تیات دس رہے علاج دس رہا خوراک ہے لیا نہیں ڈب نے لے بار اسے بخارے دا نام ماسک ہونا بخارے پتہ پہلے کہہ چاڑ دے مجھے شرارتی جانوروں جہے گیر کی فصل چوکی شاپ نہ کھانے مالک نے کی ہے بخارے واٹ کے منہ چاڑ دیتے ہیں انہیں آخر جاؤ پترو پاوے بغیر کی فصل لیٹ دے بھی رہو اصل منہ بخارے چاڑ دیتے ہیں ہوں تسی منہ نہیں مار سکنا اگریز چاڑو منہارے بخارے پوری قوم جاری کھڑی سدگے جا ایمان تقیدے تسلمان ہو سلمان <سلام> چاڑ کھڑا وے سونا نبی سود تو دور ہو لیکن یہ بات کریں اڈے ساڈا کاروبار فرافٹ سوڈ دے خلاف نہ نا بولو نہیں تو چوک کے اندر بند کر دا ڈورو پن ویو اجتماعات پر پابندی ہے اجتماعات پر کٹھے نہ ہو نہیں اسی چوک دیا گے فل لیا گے اچھا میں آ باہر کٹھے نہیں ہونے حوالات سارے کٹھے ہوئے آو باہر نہ کٹھے ہوا جی نہیں تو چوک کے حوالات کٹھے بند کر دیاں حق بن قوم کرے بھائی جی اصل مماعاد سے پابندی لا ابھی کٹھے نہیں ہو جیل کے بندے کا وکر وکر کمرہ بنا جن بندے ہونے کمرے مسیت لگ لگی ہے تو اصل اصل حقیقت یہ ہوئی ہے نبی نے فرمایا بیج نے فرمائے تو بچنا جی نا تو بچو زنا بند کرو بغیر بند کرو سود بند کرو اللہ تعالی تحیدی ٹولا وہ جنہوں رب سونے دے بڑا مستحکم پکا یقین ہے جہاں نزدیک پوری قوم ہی مشرے کے میں اس تفہیدی ٹولے تو پوچھنا ہوئے مراد اپنے رب یقین سی ایک چھوٹی جیگ ویخ کے بند کر یہ فرمائی کنگ تے کوئی شہ حقیقت حقیق دس رہا حقیق کا نی چھوٹ دس رہی اور اس موسمی بماری مرن والی تعداد دس تو ہزار کتنے ملکوں دے اندر کم سے کم چھ سات اندر یعنی جتھے کروڑوں دی آبادی ہے اتے دس تو پندرہ ہزار نے اچھا یہ دسو یہ دس پندرہ ہزار پھڑ کے ان گوگا مچا دیتا ہے ہے بیماری بیماری بیماری دا کینسر دے مریض کینسر دے مریض جاؤ دے ریکارڈ چیک کرو ہر سال ہر ملک دے اندر کینسر دے کن مریض بڑھتے ہر سال تقریباً دس اندر مرض نوے ہزار بندہ دیگر امراض کی وجہد ہلاکت ہوں ات بالکل جناب علی معمول کے مطابق ایک بیماری ایک تحقیق دوسری یہ تاکی اس بماری گیا ہے یہ تیار گیا وبائی شکل, شکل دیکھی گئی خطرناک مواد موادناک چیزوں بنا کے اس بماری کا وجود بنایا گیا اور پھر مسلمانوں کے اندر فیلائی گئی اور دونوں تحقیق دونوں تحقیق یہ کہ جناب اگر موسمی بیماری ہے مقصد ہاتھ یہ ہے ایک فتنہ خاص ہے اور اس فتنہ خاص ایک خاص مطلب میں نہیں جان اللہ فقیر جاننا وہ خاص مطلب یہ کہ قوم کی معیشت نباہو برباد کر کے قوم کا نظام تباہ برباد کر کے راس پھیلا کے انبیا نہ گھر کا چھوڑیا جائے نہ باہر چھوڑیا جائے نہ یہ مسیح دردے ہوا دے ہو عبادت کے نہ رب کے نہ رسوم گل کرتے مجرم, مجرم سی مجرم سپ وایا گیا انہیں آخیا گیا تھوڑی دیر بعد تپ نے ڈس لین مثال دکھان باندھ دی گئی نے انہوں یہ دس دیا کہ ابھی سپ چڑھ دون وہ انتظار بیٹیا وا آئی ڈنگ لگن او گیا یعنی خوف ایڈی وی بلا کہ جی خوف سوئی دا کا چبن بھی جان لے لے یقین ذات ہوتی لے... پی مارن علی زہر نہیں ہے شریف کام ہے خدا دی قسم کر کے شیشے دے کمرے چ بند ہو گئے سو جا تو پھر بھی کرونا نہیں لگنا رب دی ذات یقین مستحکم آ اور اس فطرے دی خبر ہو جاوے خدا دی دی قسم drown, aan, بھی قسم کر کے فرمائی لیکن سبب کی ہے او سمجھو سبب یہ ہے اصل نبی دین تو منہ پھیرے اصل سناواں دے کاروبار تے بلان گرم کیتے ہیں اصل سوت کاروبار گرم کیا مولا دحبوب نے فرمایا پھر سمجھو اللہ دداب دیتی بھیا جی بار دتی بار نو دعوت دیتی جائے ادا ہی پیجائی وغیرہ سات سو چون امام محمد بن عبد ال آپ فرما فرما کتاب کا نام شفا کل بل محض غمگین دلان کل بل محض غمگی دلان شفا آپ فرما نے اس کتاب درد فرما نے فرمایا جدو سات سو چونٹ ہجری تایا کورونا وائرس کا پیو بھی ہوے تا بھی ہٹ طاقت رکھتا ہے یہ تو ایسا مر ایسی وبا سی ایسی جلدی فیلتا سی آ فرا تو فرمائیے جدو تاؤن فیلیا ہر پاس ہلاکت ہلاکت ہو گئی جدو مصر چڑیا دن ب دن لوگوں کی موت چیا ہلاکتوں چافا گیا آ فرما نے فرمایا اصا فرج کی گھر چھ اپنے لے کے مسیت گئے اپنے بال کے مسیتوں چڑ گئے گھر چڑ دسیت وڑ گئے مسیت وڑ گئے لات قیام نصیحت یہ کام شروع کر دیتے ہیں فرمائے جدو یہ کام شروع کیے نے مولا سونے نے تا ساڈے سچا لیا کی فرایا جان آیا وال گئے مسیطا بند مدارس بند کابا تھولا بند کی کرو کرو گھر جا کیوں؟ مرن کا انتظار کرو میدان دا لشکر سونے نبی نے سابمایا سارے مسو سارے جدو صاحب نے سواق شروع کروایا کر رہے ہیں کہ جدو دند ترخے ہو گئے نا سانوں چھڈنا ایک نو تھوڑی عزت اور عفاظت اسی دسو سال ود نسارا کی سازش ویخ ان آخیا اگے تو سرف اصا فرقے چنڈیا اگے تو سرف فرقیا چنڈیا ہوں ایک اسلام والوں تو لینی باوے گھر دیکھے سلام نہیں لے یہ سلام لینا بھی ہے کپڑا چاڑ فرمائی اور انشاءاللہ العزیز اسی سلام نہیں چھوڑا سانوں پتا چیٹا پتا لگ گیا کہ یہ بندہ بیماری چلو سے اسی پھر بھی جفی باغ ملا یار مسلمان کوئی اپنا دل کابو کر تھوڑا لیا کو حوصلہ نہ گھڑی پہلے ہی آئی تو نکل گئی یہ ہے توجہ نہیں جی فرمائی موت نے اپنے وقت لیکن علاج یہ ہوئی ہے ایک سونے نبی دی سنت اور سونے نبی فرمایا زنا تو بچو سرو تو بچو بدکاریاں تو بچو مولا سونے دادا ٹل جائے گا. پر ویف لوگوں نے سبق یاد کیا وہ فرما ار چ کے مسیحت چال گئے اگر گھر چڑ گئے مسیحت گئے نہیں, نہیں مسیت بھی ہے تو مسلا اپنا لے گیا ہوں. تاکہ مسیح کے مسلے جا لا کے برکت لگتی ہے آو مسیح کی مٹی کے برکت شفا ہے بھی نہ لبھے ان لوگوں مطلب ہے افاوا لیا نے مساجد اللہ کی عبادت ت اص مسجدوں چڑے ہاں اصل جناب روے عبادت تو عبادت شروعات دور کرنا کر رہے ہیں تو کر کے عبادت آ کے عبادت دور ہو جان جدو عبادت دور ہو گئے تو بیماری دے شکار تھا اپنے آپ ہو جانے مارن کی لوڑ ہی کوئی توجہ نہیں یہ فرمائی پر بزرگاں کا سبا کے ہوئی ہے جدوں بھی کوئی وبا آئے نا وہ میرا پیر باہو فرما فرمایا ہوا نا دل دی کائی ائی ہو کلمہ دل دی کاری دی دیاری دار کرندہ کرے میل اتاری او کل ماہ رے ات لال کلمہ حاجی اتھے مساری بہو توئی جہانی اتھے ہو سنو سن سمجھا سب فراڈ سب ساڈا میڈیا میڈیا دے کنجر دلے دے ہونی چہن ڈالر پاؤن چاہیے باقی مسلمانوں کی تباہی بربادی دے اندر یہاں کسر نہیں چھوڑ کسے سابن دی کوئی لوڑ نہیں کسی شمپو تیل دی کوئی لوڑ نہیں تھوپ تہن دی کوئی لوڑ نہیں ٹھیک ہے گرمیاں آ گئی او اپنے آپ کو ساڑ مرنا واڑ کے مار ہے ہاں قدرتی طور سورج دی میٹھی روشنی جیڑی ہوتی ہے نا صبح جنوب روشنی ہے ٹھیک ہے اندر مولا سونے نے لکھن بیماریاں علاج ٹھیک ہے لیکن ہوں تین اگلا آئے کرونا لگ گیا ترونا گرمی جو احتیاط دی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو صرف اور صرف دینی احتیاط دی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ دلے سب جھوٹے نے سچا ہے میرے سونے نبی کا فرمان سچا ہے بس آج بھی, آج بھی اگر اصا اپنے آمال بدل لئیے خدا دی قسم کر کے آنا حالات اپنے آپ بدل جان گے بیماریاں عذاب اج بھی ٹل سکتے ہیں لیکن جدو اچھی آ مال بدلیں آ بدلن دی کی ہے اسلامی احتیاط اور تدابیر دی لڑ ہے مسافا سنت رسول ہے مومن کا جھوٹا شفایا جھوٹے تم پرہیز کرو اصل یہاں کی نہیں سنوں گے مومن وہ گا جہاں اپنے سونے نبی سنے گا بیمار کیوں نہ ہومن اوٹھا بسملہ کر کے ٹھیک ہے صرف اسلامی احتیاط کی ضرورت ہے دنیا بھی کوئی احتیاط اور یہ خبر اخبار میڈیا یہ وہ سب یہود انسارا کا پروفے گنڈا ہے و نسارہ کے غلام نے مسلمانوں کے اندر خوف و راس اور دہشت پھیلا واسطے نظام ماش تباہ و برباد کرتے یہ سارا نظام پھیلایا گیا ہے دادی قسم کر کے نا معاملات کیسے بھی ہوں حالات کیسے بھی ہوں وہ مومن مار نہیں کھاتا جسے اللہ کی رحمت اور رحمت کے بعد اپنے ایمان پہ یقین اور بسوک ہو کو کبھی مار نہیں کھا سکتا جنہیں جھوٹیا ویڈیو ویخ کے جنیا لمبن لگ پا وہ مڑ کوونا انتظار کرے وہ او علاج نہیں آخر ہوا نال